اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد الحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سگنس میں مجھے تمام خران اور باقی سمین کو بھی شمس نہیں ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں شکر الحت سلسلے درست بابٰۃ درخت نمبر چھ صفحہ نمبر ایک سو تین سے آج کا در شورا جاتا ہے آج کا درس جو ہے اونٹوں کے زکعت کے بارے میں ہے کہ کتنے اونٹ پر کتنی زکوٰۃ دینا ہے اونٹوں میں سے یا بیل بکریوں میں سے کتنا دینا ہے جس کی ایک تفصیل ہے اگر چین ادالہ پاکستان میں ہمارے لیے تو یہ مبتلا بھی نہیں ہے اور فکلاحت کے ایک چپٹر ہے تو آپ لوگوں کی معلومات اضافے کے لیے اس کو بیان کر رہا ہوں تو شاید فرماتے ہیں اونٹ کے نصاب جو ہے وہ بارہ اسٹیپ ہیں بارہ نصاب ہے اتنا ہو, اتنا, اتنا ہو تو اتنا دے دیں اتنا ہو تو اتنا دے دیں اس طرح بارہ اسٹپ بارہ نصاب بیان فرمایا جی وہ تمام چیز جدوں پر زکوٰۃ میں سب سے زیادہ نصاب میں جو جو تعداد میں اضافہ اونٹ کے نصاب میں ہے تو شاہ فرما عملی ابو البہرال اونٹ فہیہ اس نا اشرا نصاب تو اس میں بارہ نصاب ہے یعنی بارہ اسٹپ ہے اتنی تعداد میں تو یہ دے دو اتنی تعداد میں تو یہ دے دو, یہ دے دو، اس طرح نصاب سے وہ مخصوص مقدار تعداد جہاں سے زکوٰۃ واجب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ہاں جی نصاب کیا ہے کہ اس, اس سے پہلے بندے پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کے بعد پھر زکوۃ کا وجوہ شروع ہو جاتی ہے سماتے ہیں اول نصاب اونٹوں کا پہلا نصاب یہ ان کہ اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے علاقم سے پانچ اونٹوں کی تعداد پانچ ہو جائے اور باقی شرائط تو آپ نے پہلے پڑھ لیا پانچ ہو جائے اور یہ پانچ جو ہے سال بھر آپ کے پاس رہیں اور یہ پانچ کی پانچ صحرا میں چرانے والا ہو اور یہ پانچ اونٹ اونٹوں میں سے ناؤ جن سے کام لیا جاتا ہے بوس اٹھایا جاتا ہے سواری کے لیے کام لیا جاتا ہے ان میں سے ناؤ تو ان پانچ شرائط چار شرائط کے ساتھ بلکہ پانچ شرائط کے ساتھ پھر اونٹوں پر زکات واجب ہو جاتی ہے تو پانچ اونٹیں ایسا جن میں یہ شرائط پائے جائیں اور تو پھر فافیہ تو ان پانچ اونٹوں میں شاطر ایک بکری آپ بطور زاد نکلیں نکالیں گے, گے التیس سے نو تک کے لیے یعنی پانچ سے لے کر نو تک خواہ پانچ پر پہنچ گیا پانچ پر سا گزر گیا یا چھ پر یا سات پر یا آٹھ پر یا نو پر ہاں جی سال گزر گیا تو ان سب پہ تو اس پر ایک بکری آپ نے دکات دینا ہے ففیحات شہطن ایک بکری دینا ہے الاتس سن نو اونٹوں تک یعنی فرض کو اس سال آپ نے کہا پانچ پر دے دیا دوسرے سال آپ کے پاس چھ ہو گیا تو بھی وہی ایک ہی بکری دیں گے تیسرے سال سات ہو گیا آٹھ ہو گیا نو ہو گیا تو بھی وہی ایک ہی بکری دیں گے لیکن جب فائزہ بلغت الاآ شرین جب جو ہے یقینی بات ہے جو سال ان کو دیکھ بھال کرتے رہیں گے پالتے رہیں گے تو ان کی تعداد بڑھتا جائے گا کم تو نہیں ہوتی جب پہنچ جائے الا اشن دس پہنچ پہ پہنچ جائے اور دس پہ سال گزر جائے تو خافی ہر شاتا تو اس میں دو بکریاں دینا ہے پانچ یہ نہیں کہ ہر پانچ پہ ایک ہو گیا تو اس میں دو دینا ہے اور یہ دو دیتے رہیں گے الہ اور باشلہ چودہ تک چودہ تک ہم نے دو دیتے رہنا ہے یعنی ہاں جی دس ہو گیا دس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ چودہ ان سب پہ آپ نے دو بغری ہی دینا ہے۔ پھر فیضہ بلغت خم سے اشرا پھر جب فائضہ جب بلغت پہنچے اونٹوں کی تعداد خم سے اشرا تھا پندرہ ہو جائے اونٹوں کی تعداد کے بعد پندرہ ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو فافیہ سالہ سو چھیاتی تو اس میں تین بکریاں ہیں کہ ہر پانچ پر ایک بکری دیتے جا رہے ہیں اور یہ تین بغری دیتے جائیں الاتی سے اشرا انیس تک تیسرا شرح انیس تک جو ہے یہی تین دیتے رہیں گے یعنی پندرہ ہو آپ کے پاس سولہ ہو سترہ اٹھارہ انیس جس تعداد میں بھی ہو انیس تک تو آپ نے پندرہ سے لے کر انیس تک کے بیچ میں آپ نے تین دینا ہے فیضا بلاغت الشرین جب اونٹوں کی تعداد فضا جب بلغت پہنچ جائے الشرین بیس بیس اون ہو جائے اور بیس اونٹوں پہ سال گزر جائے اور یہ بھی اون بیس اون پہ صحابی چلانے والا کام لینے والا جانور نہیں ہے تو فیحہ آر بہشیاتی ہیں تو اس میں چار اون دیں گے یعنی ہر پانچ پر ایک دیتے جا 5 ہیں پانچ سے کم پر کوئی ذکر نہیں تو اس میں آپ نے چار اون دینا ہے اللہ اربابسین چہنج بیس آر چوبیس تک اس 24 چوبیس تک جو ہے آپ نے یہی چار بکریاں دیتے رہنا ہے فیض آباد ہم سب عشین ہیں اور جب اونڈوں گی تعداد پچیس ہو جائے اور پچیس پر سال گزر جائے تو اس سر فیہ تو اس میں ہم سوشیاتی تو اس میں آپ نے پانچ اونٹ دینا ہے جب پچیس ہو جائے تو آپ نے پانچ ہوں دینا ہے تو یہاں پر ہر پانچ پہ ایک کا زعفر ہے پانچ سے کم پہ کچھ نہیں ہے ہاں جی تو یعنی تیس اکیس پر بھی وہی پانچ پانچ دیں گے ہاں جی سوری پچیس سے لے کر جو ہے ہاں جی جب بیس فیضہ بلغت خمس وشرین جب پچیس پہ پہنچ گیا فیحت شاہ خم شوشیاتی تو اس میں پانچ دیں گے پانچنے گے اب جب پچیس پہنچنے کے بعد آ تو یہاں تک تو ہر پانچ پہ ایک بغری دیتا ہے ٹھیک ہے جی فیضاب اللہ کا سترین ہے اور جب آپ کے پاس اونٹوں کی طرف یہاں ایک اور بڑھ گئی پانچ نہیں بڑھا چھبیس ہو جائیں تو اب آپ نے بکریاں نہیں دینے اب آپ نے بکریاں نہیں دینا نے سب چینج ہو گیا اب آپ کے پاس چھبیس ہونے کی صورت میں فافیہ بنت تو مخاص تو اس میں آپ نے جو ہے ایک بنت تخاص زکاب میں دینا بنت تقاص ایک سالہ اوننی کی جو ہے بچی کو بلتے ہیں ایک سالہ بچی کو تو ایک بچھڑی جو ہے ایک سالہ دینا ہے اونٹ کا اوننی کی جو ہے ایک سالہ بچھڑی دینا ہے تو مخات ایک سالہ بچھڑی اور اب وہ بکریاں نہیں دینا ہاں جی چونکہ اونٹ قیمت ہی میں اس معلوم ہوتا ہے ایک اونی جو ہے ایک ایک سالہ اونی کی قیمت عرب کے حضور کے لحاظ سے پانچ بکریوں سے زیادہ تھا اور یہیں ایک اونی دیتے جانا ہے آپ نے 26 سے لے کر الخم سے وہ سلاثین ہے پینتیس تک 35 تک جو ہے آپ نے یہیں ایک ایک سالہ اونی کا بچہ دینا دیتے رہنا ہے ہاں جی اور یہی دیتے چھبیس سے لے کر 35 تک آپ نے یہیں ایک سالہ اونی کا بچہ دیتے رہنا فیض ابلاغ صطہ و سالثی ہے اور جب آپ کا اونٹوں کی تعداد 36 ہو جائے ہاں جی تو پھافیہ بن طلبا تو اس میں تو پھر اگر آپ کے پاس اڑنی ہو جائیں تو پھر آپ نے اس پر سال گزر جائے تو دو سالہ اڑنی کا ایک بچڑا دینا ہے ایک بچہ ایک بچی دینا ہے ہاں جی چار سالہ جو ہے اڑنی کا ایک بچہ دینا ہے آپ نے چار سالہ 40 دو سالہ بن تو دو سال تو بولتے ہیں پھر تو دو سالہ ایک بچھڑی دینا ہے اون کا اون کا دو سال ہاں جی بچھڑی خاندان علاقہ میں سے والوئینہ پچ... پینتالیس تک 45 تک آپ نے یہیں دو سالہ اڑنے کا بچہ دینا ہے یعنی پھر آپ کے پاس 45 تک 45 اونٹ ہے تو اس وقت میں وہاں تک جو آپ نے 36 سے لے کر 45 تک آپ نے یہی دیتے رہنا ہے دو سالہ ایک اڑنے کا بچہ دیتے رہنا ہے بغیر نہیں دیں گے ایک سال نہیں دیں گے صرف دو سالہ ایک بچی بچھڑی دیں گے فیض ابلغص تو وہ جب 26 46 ہو جائیں تو اس رب میں ففیہ جکاتن تو اس میں پھر تین سالہ اڑنے کے ایک بچہ عربی زبان کتنا بسی ہیں ہر عمر کے بچڑی کے لیے الگ الگ نام ہے ایک سالے کو بنت مخاد دو سالے کو بنت تبن تین سالے کو ہکا جب چاہیں جب چھیالیس ہو جائیں جب تعداد اُن کی سطح ففیہ حکاتن تو اس میں ایک ہکا دینا ہے ان تین سالہ اڑنے کے ایک بچہ اور یہی دیتے رہیں گے الاصین ساٹھ تک ہاں جی چھیالیس سے لے کر ساٹھ تک جو ہے آپ نے یہ اس بیس کی تعداد میں اس مجمع میں آپ نے ایک ہیکہ تین سالہ اڑنے کا بچہ دینا ہے فوائد بلغت بلاکات عید اوشد تین اور جب عنڈوں کی تعداد جو ہے عید اوش تین ہاں جی جب اکسٹھ ہو جائے اکسٹھ کی تعداد کو پہنچ جائے ایک بڑھ گیا پھفیہ چیزن تو اس میں پھر چار سالہ اڑنے کے بچہ دینا ہے جس آ چار سالہ چار سالہ اڑنے کے بچہ دینا الخم خمس وہ سپین پچتر تک خمس ہم سپین ستر یعنی ہاں جی پھر آپ نے جو ہے اکسٹھ سے لے کر پچتر تک جو ہے اس تعداد پہ آپ نے چار سالہ اڑنی کا ایک بچہ دینا ہے تو یہ آپ کا جو ہے یہاں تک فارمولہ بن گیا پھر فیضا بلا کا صط و سپین ہاں جی پچہتر ہو گیا چھتر چھتر اونی سلم ففیہ بنتا لبونی تو اس میں دو سالہ اڑنی کا دو بچہ دینے بنتا بنتان سے دو بنتا لبونی یعنی دو دو سالہ بن تبن دو سالہ اونی کو بلتے ہیں اب بن تا الفائے تو دو کے معنی میں دیتا ہے تو دو سالہ دو اڑی کا بچھڑا جو ہے بچھڑی آپ میں دیں گے اور یہ تعداد الہ نوے تک نوے تک شہتر سے لے کر نوے تک آپ نے دو سالہ اڑھی کا عیشری جو دو دو عدد دینا ہے فیض آبلاغت جو جب اُنٹوں کی تعداد پہنچ جائے عہدہ وطسی نے اکانوے کو تو فافیہ ہاں حکت نے تو اس میں جو ہے تین سالہ اڑنی کا جو ہے دو بچہ دینا ہے جب نوے کو پہ پہنچے تو تین سالہ اڑی کے جو ہے دو بچہ دینا ہے اور یہی تعداد علامی طشرین میت واشن یعنی ایک سو اکیس تک ایک سو بیس تک ایک سو, سو بیس تک جو ہے آپ نے تین سالہ دو بچھڑی دینے ہیں یعنی تمتہ نہیں کہاں سے اکانوے سے لے کر اکیانوے سے لے کر اچھا ایک سو بیس تک اس تعداد میں اوتار میں تین سو تیس کا فاصلہ ہے اس بیچ میں جو ہے آپ نے دو تین سالہ دو بچھڑا دیتے ہیں پھر فیضہ بال اگر میاں ہوا عید وشرین جب اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے میاں یعنی سو ہوا عید وشرین اکیس عید اکیس یعنی ایک کی تعداد پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ نے کیا دینا ہے خافیہ سال سو بنا تلاگوں تو اسے میں تین بن تلابوں یعنی دو سالہ تین بچھڑیاں دینا ہے ہاں جب ایک سو اکیس پہ پہنچ جائیں تین سال دو سالہ تین بچھڑی دینا ہے کاٹ कاع کا بچہ تین دو سالہ تین اونٹ کی اٹھنی کا بچہ وہی اب یہ کہ اس کے بعد آگے اب پھر فارمولیشن بتا رہے ہیں جب ایک سو اکیس ہونے کے بعد پھر یستا بعد اس کے بعد اونٹوں کی زکوٰۃ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر کل عربین یعنی ایک سو اکیس کے بعد جو پھر ہر چالیس پہ یعنی اس کے بعد ایک چالیس کا اضافہ ہو جائیں تو بن تولاً ایک بن تلاؤ کا اضافہ ہو جائے گا یعنی تین بنت تگن انہیں دینا تھا اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ تو ایک سو اکیس تک کا ہو گیا ہاں جی ہاں تو تین بنت تلاگو دینا ہے اب ایک سو اکیس سے آ پھر مزید چالیس اونٹ کے اضافہ ہو جائے افیق العربعین سوائے ہر چالیس پہ بنت تگن ایک, ایک دو سال بچھڑی وفیق الخمسینہ اور ہر پچاس پہ حقتون ایک, ایک تین سالہ ایک بچھڑی تین سالہ اڑنے کا بچڑی اس طرح جو ہے پھر ہر چالیس اور ہر پچاس میں اس کے تعداد اڑنے کا تعداد جو ہے زکوٰۃ کا سامنے کرنے چیز بڑھتا چلا جائے گا یعنی پھر ایک سو اکیس تک تو تین بن لابن تو ہو گیا وہ تو دینا ہی دینا ہے اس کے بعد جو ہے اب آگے جو ہے ہر چالیس کے اضافے پہ چالیس سے کم پہ وہی تین ہی تین بند ہی دیں گے ہاں جی پھر ہر چالیس کے اضافہ پہ اچھا ایک بنت تلاؤ دو سالہ ایک کا ایک بچہ اور ہر کل حم سے اور ہر 50 پہ حق ال تین سالہ اڑنی کا ایک بچہ آپ زکوٰۃ نکالتے چلیں گے تو آگے شاسین جو ہیں میں آپ سے بولا تھا ایک سال دو سالہ تین سالہ اونٹوں کا وہ یہی حکم شاثر نے بین خود بین فرمائے اے وقانت بنت مخاص شروع میں آیا تھا بن تو مخاص کتنے عمر کا ہیں کہتے ہیں اور ہے بنت تو مخاص ذات سنت ایک سالہ اڑی کے بچے کو بولتے ہیں اور بن اور بن تو کے کی اصطلاح جو ہے یہ زیادہ صنعتیں دو سالہ اڑنے کے بچے کو بولتے ہیں وحکت جو اوپر آیا تھا ہکا دیں گے ہیکہ دیں گے یہ ساتہ صلاح سے سنین تین سالہ اڑنے کے بچے کو بولتے ہیں یعنی انہیں کی تشریح کے جو میں نے آپ کو بیچ میں بولتایا تھا و جو ہے جزا کے اصطلاح زیادہ ارب سنین چار سالہ اڑنے کے بچے کو جز بولتے ہیں یعنی یہ تو اونٹ میں اور جزا تو من نیب یعنی بیڑ بیڈ میں لورا پڑا پھڑا جزا مینذا نے بیڑ میں بھی لفظ جزا استعمال ہے پھر وہاں پر جزا جو بیڈ میں جزا ذاتہ صنعت ہاں جزا جو ایک سالہ اونی کے بیڈ بیڈ کے بچے کو بیڈ کے بچے کو بولتے ہیں لو پھولا آدھے دیکھا ہاں ایک سالہ لو پھولا اس کو جزا بولتے ہیں وہ تو لفظ سنی من الماعظ بکری میں سے زیادہ تر سنی سنی دو سالہ بکری کے بچے کو سنیہ بولتے ہیں ہاں جی وہ بکری کا اجتلاح یہاں چلا ہے اب آگے جو ہیں احکامات اس کے بقر توضیحات انشاءاللہ کل دیں گے کیونکہ اس موبائل میں شاید جگہ نہ ہو پائیں اور انشاءاللہ کل کے درسن دے دیں گے اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھیں